اور یہ ایپ جو ہوگا یہ بائی کے پہلے سے موجود تھا اس کی وجہ سے مشتری کو اختیار ملے گا اگر کوئی ایپ خریدنے کے بعد پیدا ہوا تو پھر اختیار نہیں ملے گا مشتری کو کیونکہ بھائی اب تو اس میں ایپ پیدا ہو چکا ہے مشتری جب بائی سے خرید رہا اس وقت بالکل ٹھیک ٹھاک چیز تھی کیونکہ بعد اور خیال ایپ ملتا کس صورت, صورت میں اس صورت میں ملتا ہے کہ جب مطلقاً بے کی جاتی ہے بائیک کہتا ہے جی یہ چیز ہے یا میں آپ کو سو روپے کی بیچی مشتری کہتا ہے میں نے سو روپے کی خریدی تو اب مشتری کو چاہیے تھا کہ چیز کو صحیح طرح دیکھ لیتا اور اگر بائیک کو کسی چیز کے بارے میں معلوم تھا کہ اس میں ایک ایپ پایا جاتا ہے تو وہ پہلے بتا دیتا کہ جی اس میں یہ ایپ پایا جاتا ہے اور پھر مشتری سے لیتا پھر طرح دیکھ لو اچھی طرح دیکھ لو اس میں اگر کوئی ایپ نکل آیا یا کوئی اس قسم تو میں ذمہ دار نہیں بعد میں اب کیا ہوگا اب خیال ایپ حاصل نہیں ہوگا خیار ایپ حاصل نہیں ہوگا خاص طور پر جو جی الیکٹرانکس کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ایسی چیزیں وہ نکل آتی ہیں الیکٹرانکس کی چیزیں صحیح طرح کام نہیں کرتی تو اس میں یہ ہے کہ جی پہلے ہی بندہ بتا دیتا ہے کہ جی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے آپ چیک کر لیں چیک کرنے کے بعد اس کو خریدیں لیکن جب آپ خرید لیں گے تو پھر ہم اس کے بعد کسی ایپ کے ذمہ دار نہیں ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے پھر تو خیال ایپ نہیں ملے گا اب آ گیا جی بابو خیال ایپ خیال ایپ کا باب مشتری کو معلوم ہوا کسی ایپ کے بارے میں مبی کے اندر تو اس کو اختیار ملے گا چاہے تو اس کو رکھ لے اگر رکھے گا تو تمام سمن کے ساتھ مطلب سو روپے کی چیز خریدی ہے تو سو روپے ہی دینا پڑے گا وہ یہ نہیں کہ یہ ایپ تھا تو اس لیے اب سو روپے کی تو میں نے لی تھی میں آپ کو اب ستر روپے دے دوں گا نہیں اگر رکھنا چاہتا ہے تو پورے اسی سمن کے ساتھ ہی رکھ لے گا اور چاہے تو واپس کر دے چاہے تو واپس کر دے تو دیکھیے ذرا عزت تلا المشتری عزت تلا المشتری الائی بن فلم جب مشتری مطلع ہوا کسی ایپ کے بارے میں مبی کے اندر فاو بالخیار ہے تو اس کو اختیار ہے ان شا اخذی جمی اگر چاہے تو لے لے اس کو بھی جمی سمنے تمام سمن کے ساتھ ان شا ردہ ہو اور اگر چاہے تو اس کو لوٹا دے وسط کی وجہ سے چیز میں کیا ہوتی ہے وسط کی وجہ سے وسط کے مقابلے میں سمن قیمت نہیں آیا کرتی وصف کے مقابلے مقابلے اصل کے مقابلے میں ہوتی ہے وصف کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے تو یہ کسی چیز کا ایپ وغیرہ بھی کیا ہوتا ہے وصف ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس کے مقابلے میں سمن نہیں آئے گا کمی نہیں ہو سکتی ہاں ولی سا لہو اور اس کے لیے سا لہو اس کے لیے جائز نہیں ایں یم سکھا کہ اس چیز کو اپنے پاس رکھ لے وہ یا خزن نقصان یا خزا این یا خزا بھیا خزن نقصانہ اور نقصان لے لیں مثلاً کہے کہ جی میں تو چیز تو رکھ رہا ہوں لیکن اس میں عیب ہے اسی روپے آپ کو دوں گا آپ مجھے کیا کریں اسی روپے آہ, بیس روپے مجھے آپ واپس کر دیں اور روپے میں نے آپ کو دیا تھا اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ یہ چیز کو رکھ لے اور نقصان جو ہے وہ اپنے پاس وہ کر لے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا یا تو رکھنا چاہے تو چیز کو پوری واپس کرے سمن یہ ہے کہ اگر رکھے گا تو سمان پورا دے گا یعنی یہ نقصان تو کر دے آگے جو میں نے بتایا تھا کہ بعض صورتوں میں نقصان بعض کوئی ایپ پیدا ہو جاتا ہے نیا وہ آگے صورتیں آئیں گی آگے بتائیں گے بھائی ایپ کہتے کسے ہیں ایپ کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ایپ پیدا مشت کے پاس ہے تھا ایپ تھا ایپ کی تعریف کیا ہوتی ہے تو کہتے ہیں جو تجار کی جمع کیا آتی ہے تجرت جو تجار اس میں فائل کا سیکھا جامع مقصر کا وزن ہے تو جار ذر راب ان کے وزن ذرا بتم ذر رابن تجار تو جار کے ہاں جو عیب شمار ہوتا ہوگا وہ عیب اس کو ہم ایپ گنیں گے ٹھیک دیکھیں دیکھیے اب اس کی مثالیں بھی پیش کریں گے کیا کیا ایپ کیا, کیا کیا چیزیں ہیں جو تجار جس کو عیب سمجھتے کہتے وہ کل او جب نقصان اصہ ہر وہ چیز ہر وہ چیز جو لازم کرے او جگہ ایجاگ لازم کرنا کلاں ہر وہ چیز ماں او جگہ نقصان, سمنے جو نقصان سمن کے نقصان کو لازم کرے سمن کے نقصان کو لازم کرے یعنی یہ کہہ کہ یہ سمن کے اندر کمی آتی ہے ہر وہ چیز جس سے سمن کے اندر کیا آتی ہو کمی آتی ہو کل او جبہ نقصان سمنے وہ چیز جو نقصان سمن کا نقصان کو لازم کرے فی عادت تجار تجار کی آدت کے اندر تجار کہتے ہیں کہ بھئی یہ عیب ہے اس کی وجہ سے سمن میں کمی آیا کرتی ہے تو وہ کیا ہوگی تو وہ عیب ہوگا وہ عیب ہوگا جس کو تجار کیا کریں کہیں کہ جی یہ کیا ہے اس کی وجہ سے سمن میں کمی آیا کرتی ہے تو یہ عیب ہے اب اس کی مثالیں دیکھیے ذرا ول اباق اباق بکورہ ہونا غلام ہے نا غلام کوئی بندہ کسی نے غلام خرید لیا لیکن اس غلام کی عادت تھی کہ وہ بھاگ جاتا تھا اپنے مالک سے بھاگ جاتا ہے یعنی جس طرح غلام ہوا کرتے تھے پہلے زمانے کے اندر وہ بھاگ جایا کرتے تھے تو اب مالک بے چارا ہے تو کیا ہوتا تھا اس کو ڈھونڈنا پڑتا تھا دوبارہ لانا پڑتا تھا ڈھونڈ کے اس نے پیسہ لگایا ہوا ہے تو جو ہے نا عباق آ بکاو یعنی جو ہے نا یہ عباق جو ہے یہ جو عباق ہے یعنی بھگوڑا ہونا ول ایباکل بولو تل فراش اور بستر کے اندر پیشاب کرنا بستر پر پیشاب کرنا یعنی یہ چھوٹے بچوں کے لیے یعنی غلام چھوٹے بچے بھی غلام ہوا کرتے تھے تو ان کے اندر چھوٹے بچے بھی غلام ہوا کرتے تھے تو ان کے اندر ایپ کیا ہوتا تھا بھگوڑا ہونا اسی طرح ہی <تصحي> اسی طرح ہی بچے کا پیشاب کر دینا بستر کے اوپر ولی باپو واشے و سارا کتو وصار، اور چوری کرنا چوری کرنا غلام چور ہے یہ بھی کہ عیب شمار ہوتا ہے لوگوں کا نقصان کرے گا مالک کے اوپر وہ زمان پڑتے جائیں گے وہ اور چوری کرنا اے بن پھر صغیر معلوم یب یہ ایب ہے بچے کے اندر معلوم یب جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ جی کیا شمار ہوں گے ایب شمار ہوں گے ایزا بالغ اگر بچہ بالغ ہو گیا فلیح سزالی کا بھی تو اب یہ, کیا نہیں ہوگا؟ یہ بگوڑا ہونا بستر پر پیشاب کرنا چوری کرنا یہ اس میں ایب شمار نہیں ہوگا کہ اس کو ہم عیب نہیں کہیں گے فلیح سزالی کا بھی بلو ہے یہاں تک کہ وہ اعادہ کرے ادا سمجھے نا ٹھیک ہے نا ادا کرے یا، اسے تو یہاں تک کہ وہ اعادہ کرے بادل بلو ہے کے بعد یعنی بچپن میں چوریاں کرتا تھا بچپن کے اندر وہ بستر کرتا تھا بس بس بچپن میں بھاگ جائے کرتا تھا اب جب بالے ہوا تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ تو غلام جو ہے یہ وہ ہے ایپ شدہ غلام ہے نہیں بھائی اگر بالے ہونے کے بعد پھر یہ کام کرے گا ایک دفعہ بھی کر لیا تو اب اس کا عیب شمار ہوگا ورنہ وہ عیب شمار نہیں ہوگا بچپن سے پہلے کی چیزوں کو نہیں یعنی لوگوں سے پہلے چیزوں کو نہیں دیکھا جائے ٹھیک ہے تو یہ ایپ جو ہے اور مثالیں آپ دینے لگے ہیں اس لیے بچپن کے حوالے سے کہ جی اب آ گیا جی ول بخر کہتے ہیں منہ کی بو کو ٹھیک ہے نا منہ سے جو بدبو آتی ہے بعض لوگوں کے منہ سے بہت بو آتی ہے تو ول ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ظفرو و ظفرو ظفر کسے کہتے ہیں زفر کہتے ہیں بغل کی بو بغل سے بھی لوگوں کے بو آتی ہے تو غرو غفر و ایل جاری یہ عیب ہے لونڈی کے اندر موس کی بدبو اور جو بغل کی بدبو یہ عیب ہے لونڈی کے اندر بلے ای بن فل غلام یہ غلام کے اندر یعنی مرد جو غلام ہوگا اس کے اندر لڑکے کے اندر یہ عیب شمار نہیں ہوں گے لڑکی کے اندر یہ عیب شمار ہوں گے جو لونڈی ہوتی تھی اس میں ایپ شمار ہوں گے لیکن جو غلام ہوگا اس میں یہ ایپ شمار نہیں ہوں گے مگر یہ, کہ مگر یہ کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوں اللہ یقون امن دا اگر لڑکے کے اندر کیا ہوں کسی بیماری کی وجہ سے یہ چیزیں آ جائیں کیونکہ یعنی وہ بیمار ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور اس کے بغلوں سے بو آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکے کے اندر ہم اس وقت یہ ایپ شمار ہوں گے جب وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوں تو پھر وہ بھی وہ شمار کیے جائیں گے لڑکے کے اندر بھی ایپ شمار ہوں گے لیکن لڑکی کے اندر بغیر کسی بیماری کے بھی یہ ایپ شمار ہوتے ہیں آگے مسالے دینے لگے ہیں کیوں لڑکی کے اندر کیوں شمار ہوتے تھے اس کی وجہ سے کہ آپ کو خوب... یہ چیز معلوم ہوگی کہ جو لونڈی ہوا کرتی تھی یہ بھی لونڈیوں کے ساتھ لونڈی کو خریدتے تھے تو گویا یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا یہ کانٹریکٹ ہوتا تھا جیسے کہ ایک نکاح کا کانٹریکٹ ہوتا ہے نکاح کا معاملہ ہے تو ویسے ہی لونڈیوں کو خریدنا یہ بھی ایک قسم کا کانٹریکٹ ہوتا تھا اس کانٹریکٹ کی وجہ سے ازدواجی تعلقات ان کے ساتھ قائم کرنا جائز ہوتا تھا جب جائز ہوتا تھا تو اب اب یہ صورتحال حال جب ہوگی کہ اگر لونڈی سے بدبو آتی ہے تو آدمی پسند نہیں کرتا لونڈی جو ہی خریدتے تھے تو وہ خود بخود اس کے ساتھ یہ کانٹیکٹ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک قسم کا یہ اللہ کی طرف سے ایک وہ تھا معاملہ طے پا جاتا تھا تو وہ اس کے اندر یہ ایپ شمار ہوں گے لیکن غلام جو تھے اس کی مالکن کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں ہو سکتے تھے اب آ جی زنا زنا کر اگر کوئی عورت جو ہے لونڈی ہے وہ ذانیہ ہے وہ ولاد یا وہ پیدا ہوئی ہے زنا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے ولاد الزین زنا, زنا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے ایب انفل جاریہ یہ لونڈی کے اندر کیا شمار ہوں گے ایب شمار ہوں گے دون الغلام ہے لیکن غلام کے اندر لڑکے کے اندر یہ ایب شمار نہیں ہوں گے لڑکے کے اندر یہ ایب شمار نہیں ہوں گے ایک بات یاد رکھیے گا عربی میں جب غلام کا لفظ بولا جائے نا عربی میں غلام کا لفظ اس سے مراد ہم اردو والا غلام نہ لیں ٹھیک ہے عربی میں جب غلام کا لفظ بولا جاتا ہے غلام کہتے ہیں لڑکے کو غلام کہتے ہیں لڑکے کو ٹھیک ہے عربی کے اندر جو ہمارا جو غلام اردو میں ہم غلام کہتے ہیں عربی میں وہ عبد ہوتا ہے عبداللہ جسے ہم کہتے ہیں عبد اللہ اللہ کا غلام ٹھیک ہے نا عبد اللہ اس لیے عربوں کے سامنے اگر کسی کا نام ہو غلام اللہ غلام اللہ تو عرب بڑے اس پہ خفا ہوتے ہیں کہتے ہیں غلام اللہ کا مطلب تو کیا بن سکتا ہے ناؤزب اللہ مطلب یہ بنتا ہے اس کا عربی کے لحاظ سے اللہ کا لڑکا غلام اللہ لڑکا لیکن ہمارے وہ تو اردو کے حساب سے ہے غلام اللہ تو جو ہے اچھا سوی جب غلام کا لفظ بولا جائے یا جاریا کا لفظ بولا جائے گا تو لڑکی کے لیے بولا جائے گا جاریہ اور غلام کا لفظ عربی میں بولا جائے گا تو وہ لڑکے کے لیے بولا جائے گا اچھا یہ تو بات ہوگی ٹھیک ہے جی یہ تو ایپ اگر پہلے سے موجود تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعض صورتوں میں مشتری کا کرے گا مشتری نقصان وہ کرے گا وہ کہے گا کہ جی چیز واپس نہیں کر سکتا اور بھائی سے کہے گا کہ جب آپ کے پاس ایک نقصان پہلے سے تھا تو اس کی وجہ سے جو سمند تھا اس کے اندر کمی آتی تھی سمن میں کمی آنی چاہیے تھی لیکن آپ نے مجھے بغیر ایپ کے یہ چیز بیچ دی تھی بغیر ایپ کی طرح چیز بیچ دی تھی لیکن اس میں تو یہ ایپ موجود تھا مثلا ایک کپڑا کٹا ہوا تھا پہلے سے اندر سے اب اس کی وجہ سے کمی آتی تھی کپڑے کے اندر مشتری لے کر آ گیا مشتری نے مچارے نے دیکھا نہیں مشتری نے کیا کہ درزی کے پاس لے کر درزی نے کپڑا کاٹ لیا جب درزی نے کپڑا کاٹ لیا تو اس کو پتا چلا کہ پہلے سے ہی کپڑا تو پٹا ہوا تھا ایک جگہ سے اس کے اندر ہاں وہ تھا تو اب کیا کریں گے تو اب جب مشتری کے پاس بھی ایک ایپ پیدا ہو گیا مشتری کے پاس بھی ایک نیا ایپ پیدا ہو گیا جب مشری کے پاس بھی ایک نیا ایپ پیدا ہو گیا تو اس کے پاس تو دو آپشن تھے یا تو کیا کرے چیز پورے کے پورے سمن کی بائک ہو لیکن وہ تو صورت میں تھا کہ جب مشتری کے پاس کوئی ایپ پیدا نہیں ہوا تھا لیکن اب تو مشری کے پاس بھی ایپ پیدا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اب مشری واپس تو نہیں کر سکتا مشرق کہتے میں تو راضی نہیں ہوں کہ یہ تو ایپ تھا اس کے اندر واپس تو کر نہیں سکتا یہ واپس نہیں کر سکتا تو دوسری صورت اگر ہم یہ کہیں کہ جی اگر رکھنا ہے تو پوری قیمت پہ رکھو تو یہ بھی اس بےچارے کے ساتھ زیادتی کی بات ہے اس کے ساتھ زیادتی اگر سو کہا جائے کہ جی پوری قیمت کے ساتھ رکھ لو آپ, آپ جو ہے کیونکہ واپس تو یہ کر نہیں سکتا تو اب کیا کریں گے اب بائیک سے ہم کہیں گے کہ بھئی آپ کے پاس ایک ایپ تھا آپ اس کی وجہ سے جو نقصان ہے اتنی کمی جو آئی تھی نقصان کی وجہ سے جو کمی آتی ہے سمند کے اندر وہ آپ واپس کرو تو دیکھیے ذرا سا عند ائی بن جب مشتری کے پاس عیب پیدا ہو گیا سما بن پھر وہ مطلع ہوا بن ایسے عیب پر وہ مطلع ہوا ایسے ایپ پر کانا دل جو کہ بائی کے پاس تھا یعنی بائی کے پاس بائی کے پاس جب چیز موجود تھی اس وقت جو ایپ تھا اس کے بعد اس کو معلوم ہوا اور نیا ایپ بھی پیدا ہو گیا فلا ہو تو مشتری کے لیے کیا ہے نقصان اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کرے بھی نقصان عیب کے نقصان کے ساتھ یعنی ایپ کے نقصان یعنی قیمت جنرل کمی جائز ہے ہاں مشتری کہتا ہے چلو یار کوئی بات نہیں میں نہیں لیتا اس سے جتنا نقصان ہوا ہے کوئی بات نہیں بس میں راضی ہوں تو ٹھیک ہے اس پہ واجب نہیں ہے کہ یہ جی جائے بھائی کے پاس لازمی جا کے کہہ ہی کہے ہی کہ جی آپ کے پاس اس میں دو سو روپے کمی ہوتی تھی اس کی وجہ سے آپ مجھے دو سو روپے اور دیں تو فلا ہوت اس کے لیے جائز ہے کہ یار جی نقصان ال ایپ کے جو نقصان ہے اس کے ساتھ رجوع کرے بائی کی طرف ولا یرد المبیا اور یہ کیوں اس کے پاس بھی ایپ پیدا ہوا ہے ولا یرد المبیا وہ مبی کو لوٹا نہیں سکتا ٹھیک ہے نا ولا اللہ ولا ایرودا ٹھیک ہے کیا بھلا یرل مبیا مبی کو لوٹا نہیں سکتا اللہ عی ارزل بائے ہاں اگر بائے راضی ہو جائے بھائی کہتا ٹھیک ہے کہ کوئی بات نہیں آپ کے پاس یہ ایپ پیدا ہوا کوئی بات نہیں آپ نے اگر یہ کارٹ بھی لیا ہے اس کو تو کوئی نہیں میں اس کو سلوا لوں گا کسی سے اور کچھ وہ کر لیں گے تو پلا ہونا چاہیے تو اللہ عی عرض بائے ہاں اگر بائے راضی ہو تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یا خزہ بھی آئی بھی اس کو لے لے اس چیز کے ایپ کے ساتھ جو مشتری کے پاس پیدا ہوا تھا مبی کے ایپ کے ساتھ اس کو لے لے ان کا المشتری سوبا و خواتہ یہ اب صورتیں جو ہے نا یہ نہیں ہے وہ آپ صورتیں کچھ اور بتا رہے ہیں کاٹنے کی مثال تو کچھ اور وہ بتائیں گے وہ تو میں نے آپ کو ویسے بتا دی کاٹنے کی صورت کچھ اور بنے گی دیکھیں ذرا کہ جو کاٹنے والی صورت ہے کہ اگر مشتری نے اس کو کاٹ لیا تو جب کاٹ لیا ایسے منا دیے کہ اس کو سینے کے لیے کاٹ لیا اگر ویسے کوئی چیز کاٹی ہے یا کوئی وہ تو علیحدہ مسئلہ ہوگا لیکن اگر اس کو سینے کے لیے کاٹ لیا اس صورت میں کیا ہوگا وہ دیکھیں مشترک صوبہ اگر مشتری نے کپڑے کو کاٹ لیا وہ کھاتا اور اس کو سی بھی لیا کاٹا اور سی لیا اب مشتری کو پتا چلا کہ کپڑا تو کیا تھا ٹھیک نہیں تھا عیب تھا اس میں ان کا تھا المشتری مشتری نے کپڑے کو کاٹا وہ کھاتا اور اس کو سی لیا او سبا یا اس کو رنگوا لیا دوپٹہ خرید کے لائے تھے دوپٹے کو رنگوا لیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی یہ چیز کے اندر کپڑے کو جب آپ سی لیتے ہیں نا تو کپڑا کیا ہوتا ہے مہنگا ہو جاتا ہے سینے کی وجہ سے کپڑے کو آپ رنگ لیتے ہیں تو کپڑا کیا ہوتا ہے مہنگا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کہتے ہیں او سب یا اس رنگ لیا او لس کا اس نے یہ کیا کہ ستو کو گھی میں ملا لیا ستو اور گھی آپس میں ملا لیے ستو جو ہوتے ہیں ستو ستو اور گھی آپس میں ملا لیے اصی کہتے ہیں ستو کو اور سمن کہتے ہیں گھی کو او لوی کا بسمن سمتلا پھر مشتری کو پتا چلا عیب کا رجا ابھی نقصان ہی تو اب کیا کرے گا نقصان رہے گا جی میں نے کپڑا سی لیا اب کیا ہے آپ جو ہے نا مجھے آپ کے پاس ہی اس میں عیب تھا اس کی وجہ سے دو سو روپئے قیمت کم بنتی تھی کپڑے کی جو مارکیٹ کے اندر اس عیب کی وجہ سے اتنا قیمت کم ہو جاتی ہے تو آپ مجھے دو سو روپے واپس کریں ولی سلیل بھائی اور بھائی, بھائی, بھائی, بھائی, بھائی, بھائی, بھائی, بھائی, بھائی کے لیے جائز نہیں ہے یا خزا تو کیوں, کیوں کہ اب کیا ہو گیا اب کیا ہو گیا اس میں بھوتری پیدا ہو ہو گئی گئی ہے اس میں تو کیا ہو گئی ہے بھوتری پیدا ہو گئی ہے مشتری بیچارے نے تو چار سو روپئے کا کپ... کپڑا سلوا بھی لیا چار سو روپے کا سلوا لی ہے دو سو روپیہ اگر وہ لے گا تو یہ چار سو روپیہ دو سو روپیہ پھر بھی نقصان ہے اس کو وہ لے سلیل بھائی تو بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یا خز بی نہیں اس چیز کو, این کو ہی رکھ لے ایسا نہیں کر سکتا بائک ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ کیا ہو جائے گا دوبارہ ترجمہ لا دیتا ہوں لکھ کے کہتے ہیں وہ ان قط المشت صوبا مشتری نے کاٹ لیا کپڑے کو ہو اور خاتہ اور اَوْ سبا یا اس کو رنگوا لیا اول تصوی کا یا اب نئی بات اَوْ تصوی کا بھی سم کو ملا لیا گھی کے ساتھ ستو اور گھی مکس ہو گئے یا گھی میں عیب تھا یا ستو میں عیب تھا اب کیا ہو تو مکس ہو گئے ہیں سم پھر موسری یہ صرف رجوع کرے گا نقصان کے ایپ کی ویسے اتنی کمی آتی تھی علیہ سلیل بائی بائی کے لیے جائز نہیں ہے یا خوب آئی نہیں کہ اس کو کہہ کے نہیں سیا ہوا کپڑا مجھے دے دو فلان چیز مجھے دے دو میں آپ کو دو سو روپیہ واپس نہیں کروں گا تو بائے یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اب کیا ہو گیا اس میں تو زیادتی پیدا ہو گئی وہ چیز تو بڑھیا ہو گئی ہے ٹھیک ہے سپیریئر ہو گئی ہے وہ چیز تو آپ رجوع نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ وہ ہے تو بس آج اتنا ہی کل کب کہہ نہیں سکتا کہ سبق ہوگا یعنی ان شاء کچھ کریں گے تو کوئی اوپر کرنی ہو لیکن آج کل کی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک لے کر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ آپ کپڑا لے کر آتے ہیں تو کپڑے کے اندر بعض دفعہ کوئی سراخ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یا کپڑا جس کو کہتے ہیں کیونکہ کپڑا بعض جگہوں سے بالکل اس میں سے دھاگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں جب دھاگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ اگر اس کو آپ سی بھی دیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ جگہ سے پھٹ جائے گا سوراخ بن جائے گا اس کے اندر اب ہوا یہ کہ آپ تو لے کر آ گئے اور بڑے مہنگے مہنگے آپ کپڑے بھی خرید لیتے ہیں کام والے کپڑے آپ نے خرید لیا سمجھیں کام والا دو چالیس چالیس ہزار پچاس پچاس ہزار روپئے کے جو ہیں چالیس ہزار روپے کا آپ نے کپڑا خرید لیا کام والا تھا اس کے اندر ہی ایک جگہ سے وہ خراب تھا اب کیا؟ یا تو اس کو رفو کروانا پڑے گا رفو کروانے سے بھی یہ جو ہے وہ بھی بات نہیں ہوتی وہ پتہ چلتا ہے صاف آپ نے کیا کر لیا کہ جی اس کو کٹوا لیا اپنے سائز کے مطابق سائز کے مطابق کٹوا لیا جب کٹوا لیا سینے کے لیے اور سلوا لیا دیکھا تو آپ کو پتا چلا کہ جی جس جگہ کام ہوا اس کے ساتھ تو ایک جگہ جو ہے وہ بالکل پھٹنے والی ہوئی ہے یا پھٹی ہوئی ہے سراخ ہے اس کے اندر اب آپ کیا کریں گے لیکن آپ نے خود بھی کیا کر لیا آپ نے سی لیا اس کو جب سی لیا تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا اگر سیا نہ ہوتا ٹھیک ہے کاٹا نہ ہوتا ویسے ہی پڑا ہوا ہوتا آپ کے پاس تو آپ کو کر سکتے تھے آپ اس کو واپس کر دیتے آپ کہتے کہ یہ تو ایپ ہے میرے پاس کوئی ایپ پیدا نہیں ہوا میرے پاس جب نہیں پیدا ہوا آپ مجھے واپس کریں میں نے تو چالیس ہزار روپے کا کپڑا خریدا ہے لیکن بھائی کہہ سکتا ہے اب بھائی کیا کہے گا بھائی کہے گا جی کیا ہو گیا اب آپ نے کیا کر لیجیے یہ جو کپڑا سیل یہ ہے یہ تو آپ کے سائز کا ہے کسی اور آدمی کے پاس تو آئے گا ہی نہیں جب نہیں آئے گا تو ہم کیسے کریں گے پھر ٹھیک ہے نا تو یہ ایک صورتحال ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی صورتحال ہو جاتی ہیں کہ جو عمومی طور پہ بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی جب ہم چیز لے کر آتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایپ کا پتہ چلتا ہے اب ہم واپس نہیں کر سکتے کوئی سبزی وغیرہ لے آئے آلو لے کر آگے آلو ٹھیک نہیں تھے لیکن آپ نے کاٹ لی اب جب آپ نے کاٹ لیے آپ کو پسند نہیں تھے کہ جی یہ تو آلو میٹھا ہے اندر سے اب آپ کیسے کریں گے واپس نہیں ہو سکتا لیکن میٹھے ہونے کی وجہ سے قیمت کم ہو جاتی ہے آلو کی لیکن اب کاٹ لیے اب واپس نہیں کر سکتے تو یہ صورت حال ہوتی ہے ٹھیک ہے جی باقی انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے کل بھی اس کو ابھی کروں اس نے میں چھوڑ دیا ہے کل اگر نہیں ہو سکتا